بسم الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد ابن عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فعوض عباد، فعوض باللہ من الشیطان فعد بسم اللہ محتم سام اللہ الذین لا يمسهم السوء ولا هم محترم رب العالمین کی حمب السنا اور نبی صلاح کے سلام کے بعد آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ تین باتوں پر مشتمل ہے اسی کی مناسبت سے سورج زمر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شاق نمایا جو لوگ سہج تقویٰ ہیں گناہوں اور برائیوں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آ آ آ ہر قسم کی بلا عذاب مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچائے گا اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو انہیں خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ تین باتوں پر خطبہ مشتمل ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوستوں کہ اللہ رب العالمی کی طرف سے جو بلائیں آفتیں مصیبتیں بیماریاں اور طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں ان میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیروں کو متاثر کرنے والی ہوتی ہیں اسی لیے نبی علیہ السلاح شام کی دنیا سے جانے کے بعد ہی اٹھارہ ہجری کی اندر نبی علیہ الصلاد کے صحابہ بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے اور جب مندریں مقصود تک پہنچے تو معلوم یہ پڑا کہ یہاں تعاون کی بیماری بلکی کی بیماری بڑی شدید پھیلے ہے اور لوگ بہت زیادہ اس بیماری میں ہیں اور طرح طرح بہت سارے لوگ اما متاثر ہو کر کے موت کا مدہ چکھ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا اپنی سواری کو موڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں داخل ہونے کے بجائے ندی نے طیبہ کا راستہ پکڑا اتنے میں کچھ لوگ ایسے تھے جس میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی مشہور جرنل اور قلن جلیل القدر صحابی تھے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا یا عمر افرا من قدر اللہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو لکھا ہے ہو وہ تو ہوگا کیا تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو اور یہاں پہنچ کر کے اس شہر میں داخل ہونے کے بجائے تم واپس چلے جا رہے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا یا ابا عبید ان نمان قدر اللہ لا قدر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہم بھاگ نہیں رہی ہیں اللہ نے ہمارے نصیب لکھا ہم واپس جا رہے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا پھر اسی موقع پر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ لوگوں ہم نے نبی علیہ الصلاح شام کو فرماتے ہوئے سنا ہے علاج سمے تم بھی دن جب کسی شہر کے اندر تم کسی ایسی عفافت اور ایسی بیماری جو لوگوں تک لوگوں کو متاثر کر دینے والی ہوتی ہے ایسی بابا ایسی مصیبت اگر ہے وہاں تو اس کے اندر داخل نہ ہو اور اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نکل کر کے بھاگو نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر تبقل کرو اور اللہ رب العالمی سے عافیت کی دعا مانگو جب یہ حدیث بیان کیا تو سارے صحاب کرام کو اطمینان ہو گیا کہ نبی الحسراف شام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب انسان کسی جگہ وبا سیلی ہوئی ہے اگر باہر ہے تو وہاں جائے نہیں اور اگر وہاں ہے تو وہاں سے نکل کر کے دوسرے مقام پر نہ جائے وہیں اللہ تعالی پر سبق کھل کر کے اپنے علاج معالجہ کے ساتھ وہاں موجود رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اور نبی علیہ اللہ کی حدیث ہمیں اسی چیز کا سبق دیتی ہے کہ اگر کہیں وبا ہے تو وہاں جاؤ نہیں اگر وہاں موجود تھے تو وہاں سے تمہیں نکل کر کے بھاگنا چھوڑ کر کے جانا جائز نہیں ہے یہ تو پہلی چیز ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے نمبر دو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع کرنا ضروری ہے لیکن اللہ رب العظم ہمارے بہت سارے بھائی کیسے نہیں ہمیں کوئی گر نہیں کوئی فکر نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقول کرتے ہیں تو توقل کرنا اصل میں اس کا مانا سمجھنا ضروری ہے توکل ہمیں کرنا ہے سارے اسباب اور ذرائع کو اپنا لینے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے سنیں سیوی کی حدیث نبی علیہ صلاح کے پاس ایک شرتایا کرنے کا کہ یا رسول اللہ یہ میری سواری ہے میں سواری کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقول کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقول کرتے ہیں وہ ہماری سواری کی حفاظت کرے گا یا ہم ایسا کریں ہم پہلے سواری کو باندھ دیں اور باندھ دینے کے بعد آپ کے پاس مسجد میں آ کر کے ملاقات کریں اور پھر توقل کریں تو یہ تو سوار بڑا اہم تھا یا رسول اللہ ہم سواری کو آزاد چھوڑ دیں اور اللہ کو توقول کر کے بیٹھ جائیں یہ تو ایک شکل ہے یا کہ پہلے نہیں ہم اسباب اپنا اللہ تعالی نے ہمیں سواری دیا سواری کو رسی میں باندھا اور ایک جگہ باندھ دے اس کے بعد تول کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو اللہ کر رسول نے روایا عقل ہے وہ توقل یہی اصل میں تبکول ہے کہ سارے اسباب کو اپنا لو اس کے بعد تم تو کرو تو دوستو ہمیں اسباب اپنانا ہے اور اسی اسباب کے تحت ہم حکومت نے بلکہ پوری دنیا کے حکومتوں نے صرف ہماری حکومت نہیں پوری دنیا کے حکومتوں نے کچھ پابندیاں ایئرپورٹ پر بازاروں میں مساجد میں اسکولوں میں ادھر ادھر آنے جانے میں اگر یہ کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں آپ کی صحت و تندرستی کو برقرار رکھتے ہوئے تو انحادی کی روشنی میں کوئی مدا کوئی حرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ جزائر حکومتوں کو اور ہماری حکومت دور الحمارات المتحدہ کو خصوصاً کہ ایسے موقع پر بہترین اقدامات اٹھائے او اور بہترین قسم کے انتظامات کیے تاکہ کوئی انسان اس پریشانی میں بحر مبتلا نہ ہو سکے یہ ساری پابندیاں جو ہیں ہماری تکلیف کے لیے نہیں ہے بلکہ احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیث نے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے اسی لیے ہم تمام حضرات کو یہ جو احکامات اور یہ پابندیاں ہم پر عائد کی گئی ہیں ان کا ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور پابندی کریں اور ہمیں حکومت کا تعاون کرنا چاہیے اس سلسلے میں بیس کر کے بلا وجہ حکومتوں کو بدنام کرنا ان کی پا... پردہ پابندی تو پابندی نہیں بلکہ احتیاطی تدابیر ان کو ایک کے بجائے ان کو تنقید کرنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں اللہ تعالی ہم سب کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے لذین آم وطیع اللہ وولو ایمان مانو اللہ کی بات مانو کی مانو اور تمہارے فائدے کی جو باتیں حکام کہتے ہیں ان کو مانو یہ ہمارے اوپر ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا واجبات اور ضروریات میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بنا اور مصیبتوں بصورت سے محفوظ رکھے اکول اللہ الحمد اللہ وقفہ تیسری چیز دوستو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان تمام تدابیر کے ساتھ ہمارا کام ہے اللہ رب العزی کا رجو کرنا گناہوں سے توبہ کرنا حضاب اور گناوں سے توبہ کرنا نبی علیہ اس پراسما میرے ساتھ فرمایا ہے جب قوم کے اندر بے حیائی برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جن بیماریوں کا نام بھی باپ دادا نے کبھی نہیں سنا تھا نبی علیہ ریسلاؤ نے پیشین گوئی کی ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کی کچھ سزا ہو تو ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا گناہوں کو چھوڑنا برائیوں سے بعد آنا اور توبہ استغفار کر کے نیکیوں پانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح سے اللہ ابلازمین کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان واشلہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گرگڑائے اور کثرت سے دعا کیا کہ اللہ ان بناؤں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان بناؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے اور چند دعاؤں کا خاص خیال رکھو دوستو ہے ہاں تینوں پل کسرت سے پڑھو اور اسی طرح سے نبی رہی پرار کی دعا بسم اللہ, اللہ, اللہ بسما اللہ کیسول نے شاخرمایا جو تین مرتبہ مغرب کے بعد اور تین متبہ فجرے کے بعد پہلے گا ان شاء اللہ کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچ سکتی اسی لیے کفرت سے دعا مان دو اللہ امنی اصل و کرم وافیت دنیا والا فرم المنی اصل و کل افور آفیت اللہم مسترعوراتی وآمن روحاتی اللہم محفظنی من بین یدی ومن خلف وآیمینی وعن شمالی ومن فوق ومن تحت وعوض بی ادمتکان اغدار من تحت دوستو کسرک سے ان دعاوں کو پڑھو اور اے دعائیں حدیث کی کتابوں میں یا دعاوں کی کتابوں میں مرکول ہیں آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں ان دعاوں کو پہیں اور ان کو اپنی اولاء اہل و ایال کو یاد کرائیں صبح شام اور کثرت سے جتنا ہو سکتا ہے ان دعاؤں کو پڑھے چند دعائیں یہاں نقل کی گئی ہیں ہم اوپر پڑھتے ہیں آپ اللہ سے ان پر امین کہیں سب سے پہلی دعا ہے دوستوں اللہ بنا مرد او بلا او يحل بنا او بنا سکم او ابا اللہ ہم تیری ذات سے دعا کرتے ہیں اور تیرے اس نام کی برکت سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری اگر چاہا سو تو پوری کائنات میں زمین اور آسمان بھی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر کے ہر قسم کی بلا و آفتوں سے محفوظ کر لے اے العالمین ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں کوئی بیماری ند... لاحق ہو یا کوئی بلا آئے یا کوئی آفت آئے یا سمیع سمی دعاؤں کو سننے والے سب ہم تمام نمازیوں کی دعاؤں کو قبول کر کے ہر قسم کی وبا ہر قسم کی بلا اللہ تعالیٰ میں رکھ لے اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے جو اصبا ڈاکٹر نرس اور جو متب اس بیماری کو اے اے مریضوں کو مد سے بچانے کے لیے ہر قسم کی ڈیوٹیاں اور کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر اجر فرمان اور اس نیکی کو قبول کر لے اور انہیں بھی ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھ لے اور کثرت سے دعا مانگا کرو اللہ انی اودکا مرل من و جذامی والجنون و سیدان اللہ ہر بری بلا سب لوگوں کو محفوظ رکھیں اس دعا کو ضرور یاد رکھے اللہ جنونی و سید اسلام اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بلا ہر قسم کی مصیبتیں اور عراقتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو صحت سے بچنے اور احتیاطی تعداد اختیار کرنے میں جو بھی شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں, بتا انہیں ہر قسم کی بلا مصیبت محفوظ رکھ لے اور علاہ العالمین اس ملک دولت الامارات المتحدہ اور اس کے قرب و جوار کے جتنا دنیا کے شہر ہیں اللہ تعالیٰ ہر ملک ہر شہر کو ہر بلا حرافہ سے بچا لے اللہم کر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رہمکم اللہ ان اللہ امر بالعدل والعسان الشر والمنكر والباغي يئذكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه استجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر